دوسری جگہ چلے جاتے اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے فتوحا جرو فی تو تمہیں چاہیے کہ تم اس میں ہجرت کرتے جہنم پس ایسے لوگوں کے عذر قابل قبول نہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و سات مسیح اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی اس عیسائد کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے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 ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے ولا یادون سبیلا اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے فلا اص اللہ آفو یہی لوگ ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرما دے گا وہ کان اللہ آفو ون اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے در درگزر کرنے والا ہے بخشنے والا ہے وَمَن يُحَاجِف سبیل اللہ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 وَمَن يَخْرُجْ إِلَى اللَّهِ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے ثم پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا فقد وقا اجر پس اللہ تعالی اسے خوب اجر عظیم عطا فرمائے گا